الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه منعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعدل الله فلا مضيح له ومن يظلمه فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد أن عبده ورسوله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 فَإِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمَا لِقَاءَ إِلَّا لِلَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا لِقَاءَ إِلَّا ذُو حَظٍّ نَضِيرٍ أَيْنَمَا انْطَلَقَ كَمْ مِن شَيْءٍ قَالُوا إِنَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ نَوْحٌ سَمِيُّ لَذِي ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي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 ایس پی ہیں وہاں پر کچھ بھی ہیں ڈرائیں اور کام چلائیں نہیں صبح سرحد میں غیرت دلائیں کام چلائیں غیرت دلائیں کام چلائے کر کام چلاؤ ڈراؤ آدمی وہ کاب سب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 اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا بنتی ہے اقبال نے کہا دردشت جنون من جبریل زبون سہدے دردشت در جنون من جبریل زبون سہدے دے دام بکمندہ ور رہ امت مردانہ کہ میرے جنون کے جنگل میں جبریل تو ایک پسا ہوا شکار ہے اور امت مردانہ تو تو کمان ڈال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 باتیں کر میرے کان کمزور کا ہے تو لوگوں خیال ہوتا ہے اس کو بات نہیں سنائی دعا مجھے اکثر باتیں سنائی نہیں دیتی اور اس بات میں, میں, میں وہ سر, سر تو کہتے دو ہزار روپے تو, تو اس کہہ رہا ہے کہ دعا خبریں ہوگی کہ نہو گو بھائی دو ہزار روپئے بہت باتیں کی نا